ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال امبی اونی بصما اِہا الاََ کن تم صعدقین قالو سبحان کا لا علامہ علم طنا ان کا انط میرے محترم بزرگوں دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور اس موقعے سے دین کی کچھ باتیں آپس میں ہم ان کا مذاکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا قرآن مجید میں فرمایا وما خلقت الجنََََََََََََََََََََ ولاس البدون کہ میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں میرے سامنے سر جھکائیں میرے غلام بن کر رہیں میرے عبد بن کر رہیں اور اللہ تعالیٰ نے جہاں نیک بندوں کی تعریف بیان فرمائی وہاں بھی بندوں کے لفظ سے اور غلام کے لفظ سے ان کا ذکر فرمایا وہ عباد الرحمٰن على ایمشون علیہ یہ رحمان کے بندے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی زبان سے یہ دعا سکھائی کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے تو فنی مسلموں و صالحین کہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ائیہ نفس المطمئن ارجعی الى ربی کی راغیۃ مرغی فد فی عبادی ود جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بن جانا اس کا عبد بن جانا یہ ایک انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہے یہ ایک انسان کی حیثیت کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ کا حقیقی معنی میں بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں میں بلایا گیا جب آپ کو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصیٰ رات و رات لے جایا گیا جسے اسرا کہتے ہیں اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا سبحان اللہ اسربیاب دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے الفاظ ہو سکتے تھے بے حبیب ہی بے صفی ہی ہو ہو لیکن فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں اپنے بندے کو رات و رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقسد ہے یعنی انسان کے اللہ کی غلامی کو قبول کر لینا اور اللہ کا بندہ حقیقی معنی میں بن جانا دوسرے لفظوں میں صرف ایک اللہ کا غلام بن جانا یہ انسان کو دوسری تمام غلامی سے نجات دلاتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ جو رب کائنات کے لیے ہو جائے اور اس کے لیے وہ سجدہ خالص ہو جائے اسی کے لیے جھکنا اسی کے لیے قربانی کرنا اسی کے لیے نظر ماننا اسی کے لیے قسمیں کھانا اسی کی عبادت کرنا اسی کی اطاعت کرنا اسی کے لیے محبت کرنا اسی کے لیے نف... اسی کے نام پر اور اسی کے راستے میں نفرت کرنا اور اگر اس کے لیے بنے تو بن جانا اور اگر اس کے نام پر کوئی بات بگڑ جائے تو بگڑ جانا جسے کہا گیا کہ الحب و فلّہ و البغذ اللہ اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا اور ان کو بتایا کہ میں نے تمہیں بنایا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے تمہیں زندگی دی ہے میں نے تمہیں رزق دیا ہے میں نے تمہاری زندگی کا سامان فراہم کیا ہے تمہیں عقل دی ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے یہ تمام نعمتیں تم سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ تم صرف ایک اللہ کے غلام بن کر رہنا سیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے یہی دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ ہوں کہ تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی سجدے کے لائق نہیں کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے مانگا جائے طلب کیا جائے اس سے امید لگائی جائے یہ معنی ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کے کوئی اس لائق نہیں کہ اسے سب سے بڑا مانا جائے سوائے اللہ کے کوئی اس لائق نہیں کہ جس کے جس کو قادر مطلق مانا جائے کہ اس کے پاس سب کچھ کرنے کی قدرت ہے نفع پہنچانے کی نقصان پہنچانے کی اور کسی کو موت دینے کی زندگی دینے کی ایسی قدرت تم صرف اللہ کے لیے تسلیم کر لو یہ مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تفلیغ ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں یہ اعلان فرمایا تھا جہاں غلامی کا دور دورہ تھا چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں ایک شخص ہوتا تھا جس کے دو تین چار غلام ہوتے تھے یا اس سے زیادہ ہوتے تھے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ان کا رب ہوں میں ہی ان کا سب کچھ ہوں میں جو انہیں حکم دوں وہ میری اطاعت کریں میں جن چیزوں سے روکوں وہ اس سے رک جائیں میری چلے میری مانی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات کا اعتراف کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے تم محسوس کرو گے کہ تم آزاد ہو ایک اللہ کی اطاعت کر لوگے تو تمہیں سینکڑوں لوگوں کی اطاعت سے چھٹکارا مل جائے گا نجات مل جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہی سبق سیکھا اور دنیا کو یہ سکھایا کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر فرد ہر شخص آزاد پیدا ہوا ہے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی پیدا ہونے والے بچے کی جان لے لے یا کسی طور پر اس کو دنیا میں آنے سے روک دے عرب کے اس معاشرے کا تصور کیجئے جہاں طاقتور کمزوروں کو جینے نہیں دیتے تھے جہاں پر یتیموں کا حق دبا دیا جاتا تھا جہاں پر عورتوں کو نہ صرف وراثت میں ان کے حق سے محروم کیا جاتا تھا بلکہ عورتوں کو وراثت میں تقسیم کر دیا جاتا تھا خاندان کے جو مرد افراد ہوتے تھے وہ خاندان کی عورتوں کو آپس میں تقسیم کر لیتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو تلوار نہ اٹھا سکے جو گھوڑے پر سواری نہ کر سکے اس کا مال میں کوئی حصہ نہیں ہے عورتوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے اور اگر یہ معلوم ہوتا کہ ان کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے ویدا بُشِّرَ عہد عمل ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا چہرہ بالکل کالا ہو جاتا تھا سیاہ ہو جاتا تھا کہ جیسے کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہے وہ ہوا قزیم شخص شخت غصے میں ہوتا تھا الْقَوْمِ توار من مَا بُشِّرَ بشرابی اور قوم سے منہ چھپائے پھرتا تھا لوگوں سے اپنے منہ چھپاتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی ایم سی کو اعلیٰ ہُن امید راب وہ یہ چاہتا تھا اس کا دل یہ چاہتا تھا کہ یا تو اسے ذلت کے مارے روکے رکھے اپنے پاس یا اسے مٹی میں دبا دے الما یا <يحكمون> کتنا برا فیصلہ کرتے تھے وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ماحول میں آپ نے اعلان فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ بندوں کی غلامی سے تم اللہ کی غلامی میں آ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے صحابہ کے رام یہی پیغام لے کر دنیا بھر میں گئے صرف حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کا جو قصہ ہے جو رستم کے دربار میں پیش آیا کہ جب ان سے پوچھا گیا ماں ابک کون سی چیز تمہیں یہاں لے کر آئی ہے رستم کے دربار میں تم کیوں آئے ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہبتا نام تم ہم سے یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ سفر تم نے کیوں کیا ہے اس وقت تم یہاں کیوں آئے ہو میں تمہیں اپنی زندگی کا پورا مقصد بتاتا ہوں کہ زندگی میں مجھے ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے ہمیں یہ زندگی کیوں دی گئی ہے ہم عام لوگ نہیں ہیں ہم عام آدمی نہیں ہیں ہم ان لوگوں میں ہیں جو لوگوں کی اصلاح کے لیے نکالے گئے ہیں اللہ ہب اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ایک مسلمان کو گویا اس کا فریضہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب بھی اس سے کہا جائے کہ تمہارا کیسے اس دنیا میں آنا ہوا تم کیوں پیدا کیے گئے تو اس کی زبان پہ جو سب سے پہلا لفظ آئے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور اللہ نے ہمیں لوگوں کے درمیان بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کر سکیں اللہ کی پسند کو دوسروں کی پسند پر غالب کر سکیں اور اللہ کی محبت کو دوسری تمام لوگوں کی محبت سے ہم آگے رکھ سکیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اب تعصنا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ نبی البصعین ہیں ایک بےست آپ کی ہوئی جب تک آپ اس دنیا میں موجود رہے آپ نے لوگوں کو دعوت دی آپ پر قرآن نازل ہوا آپ کی احادیث محفوظ ہوئی اور دوسری بعثت یعنی دوسری مرتبہ گویا آپ کو اس طرح نبی بنایا گیا کہ آپ کا جو فریضہ تھا دعوت کی ذمہ داری جو آپ کو دی گئی تھی پوری انسانیت کو خیر کی طرف بلانے کی ذمہ داری جو آپ کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری آپ کی امت کو دے دی گئی تو فرمایا گیا کہ گویا دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کہ جو بظاہر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے جن کے پاس بہت معمولی سواری تھی جن کی زرہیں بہت معمولی تھیں لیکن انہوں نے رستم کے دربار میں جہاں بہت قیمتی قالی نے بچھی ہوئی تھی جہاں بہت قیمتی کرسیاں لگی ہوئی تھیں جہاں وہ شان و شوکت تھی کہ ایک عام آدمی وہاں اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ وہاں گئے اور پورے اطمینان کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ گئے اور جب ان سے سوال کیا گیا تو جواب بھی انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لنخریجا منشا امن عبادت عباد البادۃ اللہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم جس کی بھی اللہ کی مرضی ہو اللہ تعالیٰ جس کو بھی نکالنا چاہتا ہو اسے ہم نکال سکیں لوگوں کی غلامی سے منشا من, من عبادۃ العباد لوگوں کی عبادت سے جو بہت سے لوگ دنیا میں لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں کوئی قیصر کی عبادت کر رہا ہے جو رومن امپائر کا بادشاہ ہے کوئی کسرا کی عبادت کر رہا ہے اور اسے بڑا مان رہا ہے جو پرشین امپائر کا سب سے بڑا شخص مانا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ قیصر کی کسرا کی فرعون کی اور نجاشی کی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے علاقوں کی بھی بڑے, بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور ان کی اپنی بڑی بڑی حیثیتیں ہیں لیکن ان کے سامنے جھکنے سے انہیں بچا سکیں انہیں نکال سکے کہ اس غلامی سے اور اللہ کی غلامی میں ہم لے آئیں وَمِن ذِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا اور ہم انہیں دنیا کی تنگی سے نکال سکیں اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کے اس کھلی اس فضا میں ہم لے جا سکیں کہ جو بالکل جہاں آزادی دی گئی ہے ہر شخص کو سوچنے کی آزادی دی گئی ہے اور ہر شخص کو اپنے مذہب کے اختیار کرنے کی آزادی دی گئی ہے کسی پر جبر نہیں کیا گیا ہے اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ربی بن عامر اگر یہ فرماتے کہ وہ منزیک دنیا الساعت العرہ کہ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعتوں کی طرف اور آخرت میں جو بہت ساری نعمتیں ہیں وہاں لے جانے کے لیے ہیں تو یہ بات کوئی تعجب کی نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان لوگوں کو آخرت کی دعوت دیتا ہے اور آخرت کا وعدہ کرتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں ہی تم جو اس غلامی میں گرفتار ہو تم جو دنیا کے جو زرق برق تمہارے لباس ہیں اور جو یہ روشنی ہے اور طرح طرح کی قالین بچھی ہوئی ہے جو دنیا کی لذتیں اور نعمتیں ہیں اسی کو جو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو تم بہت تنگ زندگی کے اندر ہو تم ایک خول میں بند ہو تم تم نے آزاد دنیا دیکھی نہیں ہے تم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہو جو تمہارے سامنے کمانڈر ان چیف بیٹھا ہوا ہے تمہارے سامنے ایک آزاد دنیا ہے ایک آباد دنیا ہے وہ اللہ واسعہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کشادہ بنایا ہے اور ہر شخص کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کیا ہے دنیا کی آزادی کی اور دنیا کی وسعتوں کی انہوں نے بات کی اور اس طرح بتایا کہ نہ صرف انسان آخرت میں اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہوگا اور ایک مسلمان نہ صرف آخرت میں جہنم کی جہنم کے عذاب اور اس کی سزاؤں سے آزاد کیا جائے گا بلکہ اس دنیا میں بھی اسے پوری آزادی دی گئی ہے اسے فکر کی آزادی دی گئی ہے اور اسے اپنے ضمیر کی آزادی دی گئی ہے اسے علم کی آزادی دی گئی ہے اسے سوچنے اور سمجھنے کی آزادی دی گئی ہے اسے زندگی کی آزادی دی گئی ہے اسے اپنی غذاؤں کے اختیار کرنے کی آزادی دی گئی ہے لیکن ان ساری آزادیوں کو ایک اللہ کی غلامی کے تابع بنا دیا گیا تو حضرت روی بن عامر رضی اللہ انہوں نے فرمایا ومن غیق دنیا الساعتیہ اور پھر فرمایا کہ ومن ظہر الدھیان عدل الاسلام اور ہم اس لیے یہاں آئے ہیں تاکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے جتنے بھی جو تصورات ہیں اس وقت کے نظریات ہیں جو آئیڈیالوجیز ہیں اور جتنے ریلیجنس ہیں اور انہوں نے جو ظلم کیے ہیں لوگوں کے اوپر انہوں نے تقسیم کیا ہے لوگوں کو کالے اور گھوروں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے لوگوں کو ذات پات کی بنیاد پر اور انہوں نے تقسیم کیا ہے لوگوں کو خون اور نسل کی بنیاد پر ان تمام غلامی کی جکڑ بندیوں سے ان بیڑیوں سے اور زنجیروں سے نکال کر اور ان کو ایک آزاد دنیا میں روک رہے ہیں تم پر ظلم کر رہے ہیں تم بغیر سوچے سمجھے ان پر تمام لوگوں پر ظلم مت کر جانا لوگوں کی جو نفرت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہے ان کے ظلم کی وجہ سے یہ چیز تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے یہ دلو ہوا اقرب التقوا تم انصاف کے ساتھ چلنا یہی تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے فاتح تھے جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا اور حضرت عامر بن العاص کے بیٹے نے کسی شخص کو جو کہ کمزور درجے کا شہری تھا اور یہ فاتح کے بیٹے تھے حاکم کے بیٹے تھے کسی وجہ سے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد ایک عام شخص کو یہ حکم دیا کہ تم اس سے بدلہ لو اور بدلہ لینے کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطاب فرمایا اور ان سے کہا مت استابت الناس منذ متعب استابۃ الناس کہ کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا دیا کب سے تم نے لوگوں کو حقیر سمجھ لیا کس بنیاد پر تم نے اس کو اپنے آپ سے کمتر سمجھ لیا فقط و لدت ہوں ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے انہیں آزاد رہنے دیا جائے ان کو بھی حق ہے اسلامی حکومت میں پوری آزادی کا اور جو کچھ بھی انہیں, انہیں حقوق دیے گئے ہیں اگر اس درجے کی وہاں کی اسلامی حکومت کی وہ اقلیت ہیں وہاں کی مائنورٹیز ہیں انہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا دستور تیار کر کے دنیا کی سب سے روشن تاریخ لکھی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تیار کیا کہ جس میں نہ صرف مسلمانوں کو حق دیا گیا مسلمانوں کو انصاف سکھایا گیا اوس اور خزرج کے قبیلوں کو جوڑا گیا انصار اور مہاجرین کو جوڑا گیا اور جو وہاں پر یہودی اقلیتیں رہتی تھیں ان کو بھی حقوق دیے گئے لیکن جب انہوں نے زیادتی کی انہوں نے معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں کیا انہوں نے وعدوں کو توڑا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے انتقام لیا اور ان کو شام کے ازروعات میں اور ان کو خیبر بھیجا اور اس کے بعد وہاں سے نکال باہر کیا لیکن اسلام نے لوگوں کو آزادی کا یہ تصور دیا کہ دین کے سلسلے میں بھی کہ جب اسلام آیا تو قرآن نے یہ نہیں کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ تم تلوار کے زور پر لوگوں کو اسلام کے تابے کر لو جب کہ اللہ کی اطاعت کے لیے لانا تھا اللہ کے سامنے گردن جھکانے کی دعوت دینی تھی اور ہمیں طاقت بھی حاصل تھی اس کے باوجود قرآن مجید نے اعلان کیا اللہ اقرا حاف الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری آیات اپنی نشانیاں کائنات میں پھیلا دی اللہ کی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اتار دی اللہ کی معرفت کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے اور انبیاء کے وارثین اور انبیاء کے نائبین باقی رکھے ہیں ان کے نائب اور ان کے وارث جو انبیاء کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرتے رہیں اور لوگوں کو حق اور باطل کا اور صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتے رہیں اور یہ سمجھاتے رہیں کہ صرف اسلام ہی دین برحق ہے اور کوئی دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے لیکن ان کو کہیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جبرن اور قہرن زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کریں لوگوں کو تابع اور فرما بردار بنائیں فرمائیں لا اللہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے بتایا ہے اپنے بندوں کو اپیل کی ہے بار بار دعوت دی ہے لیکن جو شخص پھر اس دین کو ایک مرتبہ قبول کرنے کے بعد اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے پھر اس دین کو ٹھکرا دے گا اور پھر اس دین کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پسے پش ڈالتے ہوئے کسی اور دین کو اختیار کرے گا پھر اس کے لیے اسلام نے سزا متعین کی ہے کہ یہ ارتداد ہے اللہ پر دوسرے کو غالب کرنے کی کوشش ہے اسلامی معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش ہے وہاں اس کے لیے قتل کی سزا تجویز کی گئی لیکن جب تک کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے اسے مذہب کی بھی آزادی دی گئی مذہب کی آزادی کے ساتھ ساتھ اسے فکر کی آزادی دی گئی ہے سوچنے کی آزادی دی گئی ہے لیکن فکر کی وہ آزادی نہیں دی نہیں دی گئی ہے جس کی طرف یورپ نے بلایا جس کی طرف مغرب نے بلایا کہ ہر شخص اپنے طور پر کچھ بھی سوچ سکتا ہے فیصلہ کر سکتا ہے بلکہ اس کو کچھ قانون کے تحت لایا گیا اس کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہاں پر کسی کی حکمرانی رہے وہاں انارکی نہ رہے وہاں فوزا نہ رہے انتشار نہ رہے اور حکمرانی صرف اللہ کی ان الحکم اللہ لیلہ بات صرف اللہ کی چلے گی اقتدار صرف اللہ کا مانا جائے گا اور جو امیر اور حاکم اللہ کے حکموں کو نافذ کرے گا اس کی بات اللہ کے خلیفے کے طور پر مانی جائے گی اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں حاکم بھی تھے اور آپ سب کے امیر المومنین بھی تھے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت کے ساتھ خلافت کے بار بار اس نظام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو اسلامی حکومت کا طرز عمل ہے اس طرف توجہ دلائی اور اجتماعیت پر جوڑا اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ تم مانتے رہنا اطاعت کرتے رہنا اسمعوا و عقیع و ان تمر علیہ کو معبد اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام بھی اگر امیر بنا دیا جائے اور تم پر خلیفہ بنا دیا جائے تو تم اس کی بھی اطاعت کرتے رہنا اللہ ترو کفر بواہن اللہ کہ جب تم دیکھنا کہ ایک شخص سریح کفر کر رہا ہے اور اس نے کفر کا اعلان کر دیا ہے صاف صاف اس سے کفر سرزد ہو رہا ہے تو اس کے بعد تمہیں خروج کی اور بغاوت کی اجازت ہوگی اس سے پہلے تمہیں چاہیے کہ پوری اسلامی صفوں کو متحد رکھنا اس لیے مسلمانوں نے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے حجاج نے یوسف جیسے ظالم کے پیچھے بھی نماز ادا کی اس اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے فتنے کے دور میں ایک بڑے چیلنج کو قبول کرنے کی تیاری کرنے کے لیے کچھ وقت ایسا گزرا ہے مسلمانوں کے اوپر کہ بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کے پیچھے بھی لوگوں نے نماز ادا کی ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے شیرازے کو بکھرنے سے بچایا اور انسان کو اگر کوئی شخص غلام بنانے لگے اپنے حکموں کے تابع کرنے لگے اس سے منع فرمایا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کے طریقے کو شروع کیا اور ہم جب سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلاں نے اتنے غلام آزاد کیے فلاں نے اتنے غلام آزاد کیے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے اس غلامی کے دور کو شروع کیا جبکہ غلامی کا دور برسوں سے چلا آ رہا تھا آپ قوموں کی اور ملکوں کی تاریخ پڑھئے اور ان کی تصویریں مل جاتی ہیں جو پرانی تصویریں جو اسکیچ کی گئی ہیں کہ کس طرح ان کو زنجیروں میں جگڑ کر اور جانوروں کے ساتھ باندھا جاتا تھا اسلام نے جب بھی کوئی اسلامی جہاد کوئی جنگ ہوئی اس میں جو قیدی آتے تھے فدیہ لے کر یا تو انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے انہیں اپنے پاس اسلامی حکومت میں رکھا جاتا تھا لیکن بیت المال ہر ایک کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد یہ حکم دیا جاتا تھا کہ اس کی فضیلت بتائی جاتی تھی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے تو اتنا ثواب اور اتنا ثواب تو لوگوں نے ہزاروں اور سینکڑوں غلام آزاد کیے اور اس طرح دھیرے دھیرے دنیا سے غلامی کا نظام ختم ہوا اور لوگوں نے چین کی سانس لی اور آزادی کی فضا میں زندگی گزارنی سیکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی کی تعلیم دی اور بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ لوگوں کا خیال رکھا جائے اور ذمّیوں کا بھی خیال رکھا جائے جو لوگ فہاں اقلیت کی حیثیت سے رہتے تھے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں بھی اسے سزا دی جاتی تھی اور اس سے دیت وصول کی جاتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس پر عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا لیکن اس کے بعد دنیا میں جتنی بھی قومیں اور حکومتیں آئیں جن کو جہاں کہیں بھی طاقت حاصل ہوئی اس نے نہ صرف اپنے لوگوں کو اور اپنی رعایا کو غلام بنایا بلکہ جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے دوسرے ملکوں پر بھی قبضہ کیا دوسری زمینوں کو بھی ہڑپ کیا وہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہمارا یہ ملک بھی غلامی کے دور سے گزرا اور اس ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ جو نظرانہ پیش کیا جانوں کا نظرانہ اور اپنی جو قربانی پیش کی وہ مسلمانوں نے پیش کی چونکہ مسلمان جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وطن میں ہمیں پیدا کیا ہے اس وطن سے محبت بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور اس وطن میں اپنے پورے اسلامی تشخص کے ساتھ اور اپنے پورے اسلامی وجود کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ یہاں رہنا بھی ہمارا حصہ ہے اور ہم اسلام پر عمل اس وقت تک صحیح طور پہ نہیں کر سکتے جب تک کہ انگریزوں کے ناپاک سائے سے اس ملک کو آزاد نہ کیا جائے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں جہاد کا فتویٰ دیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قربانیاں دیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلی نے قربانی دی جو حدیث کا درس دیتے تھے اور حدیث کے طلبہ کو پڑھاتے تھے وہ جہاد کے میدان میں نکلے حضرت شاہ اسحاق رحمتہ نے قربانی دی حضرت قاسم نانوتوی رحمتہ قربانی دی زامن شہید نے قربانی دی مولانا ابوالکلام آزاد نے قربانی دی محمد علی جوہر نے قربانی دی محمد اشفاق اللہ خان نے قربانی دی سینکڑوں ایسے نام ہیں کہ جو ان لوگوں کے صف ب صف نظر آتے ہیں اور ان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں کہ اس ملک میں برادر وطن نے بھی اس کی آزادی میں حصہ لیا لیکن سب سے آگے جو اس کو جو لوگ لیڈ کر رہے تھے اور اس کو جو لوگ ہم فریضہ سمجھ رہے تھے وہ مسلمان تھے اور مدرسوں میں پڑھنے والے لوگ تھے بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے لوگ لیکن یہ ملک آزاد ہوا تھا اور آج سٹھ سال ہو چکے ہیں اس ملک میں آزادی کو لیکن ہم اپنے آپ کو اس تہذیب سے بھی آزاد کر پائے ہیں جس تہذیب میں اس ملک کو جکڑا گیا تھا اور لارڈ میکالے جب وائسرائے بن کر آیا تھا ہندوستان اور اس نے کہا تھا کہ ہمیں مسلمانوں میں ایک ایسی نسل تیار کرنی ہے کہ جو اپنے وجود کے اعتبار سے تو کالے یعنی انڈین ہوں گے لیکن اپنے دماغ کے اعتبار سے گورے یعنی انگریز ہوں گے وہ سوچیں گے تو ہماری سوچ کے مطابق ان کو ہم ایسی تعلیم دیں گے جس تعلیم کے نتیجے میں وہ نماز روزہ ضرور کریں گے لیکن جس تہذیب کو دنیا کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ تہذیب مانیں گے وہ ہماری تہذیب کو مانیں گے اسی طریقے پر چلیں گے اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے کیا آج ہم اپنے معاشرے اور اپنے سماج میں اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ آج ہم اپنے آپ کو اس تہذیب سے آزاد نہیں کر پائے اس طریقے سے آزاد نہیں کر پائے جس طریقے میں ہمیں جکڑا گیا تھا اور جب تک اس ملک میں ہم اپنی اسلامی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک ہم پورے طور پر آزاد نہیں ہو سکتے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی اور غلامی کو پورے طور پر اختیار کرنا اس طور پر کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ نظر آئے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں تو پھر نہ ہمیں یہ شکایت ہوگی کہ ہمارے آزانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے نہ یہ شکایت ہوگی کہ ہمارے روزے زبردستی توڑے جاتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو اس کے لیے درد محسوس کرتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں اور اسے ایک اہم فریضہ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں ہم آگے بڑھ کر آئیں گے اور ہم اپنے مذہبی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کریں گے چونکہ اس ملک اس ملک میں اور اس سرزمین پر ہمارا ہی حصہ ہے جتنا اس ملک کے دوسرے شہریوں کا حصہ ہے برابر کے ہم یہاں حصہ دار ہیں ہم اس ملک میں ضرور اقلیت میں ہیں لیکن اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہے سب سے بڑی مائنورٹیز ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت ہے مسلمانوں کی لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی اس بڑی اقلیت کو چھوٹی چھوٹی اقلیتوں میں خانوں میں خود تقسیم کر لیا ہے گئے ہیں مختلف بنیادوں پر اگر ان کو جوڑا جائے ہم متحد ہو سکیں کسی کو ہم اپنا بڑا مان سکیں مسلمانوں میں لیڈرشپ کا تصور مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائے تو اس کے بعد اس ملک میں جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں اور بہت بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ان کو روکنے میں ہم ایک اہم فریضہ ادا کر سکتے ہیں علماء اپنا فریضہ ادا کر سکتے ہیں ججز اپنا فریضہ ادا کر سکتے ہیں ایڈوکیٹس اور وکلاء اپنا فریضہ ادا کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے جیسی صلاحیتیں دی ہیں وہ اسلامی تشخص کی حفاظت کے لیے اس ملک میں اہم فریضہ ادا کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھی پورے طور پر مکمل آزادی نصیب فرمائے ہمیں اپنی بات کہنے کی آزادی نصیب فرمائے اور اپنی زندگی گزارنے کی آزادی نصیب فرمائے اور جہنمس کے کے عذاب سے بھی ہمیں آزادی اور گلو خلاصی نصیب فرمائے اور جنت میں داخلہ فرمائے پورے شان اور اعزاز کے ساتھ واخر الداوانا الحمد للہ رحم العلم